ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ضلعی آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہے ایک تم ہی جیسی آدمی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر